باب نمبر پینتالیس فضیلت عبادت شبانہ قیام اللیل نو سورہ انفال جب اس نے تمہیں اونگ سے گھیر دیا تو اس کی طرف سے چین تھی اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں سے ستھرا کر دے اور شیطان کی ناپاکی کو تم سے دور فرما دے آیت بالا غزبائے بدر میں مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی جبکہ وہ ریت کے ایک ٹیلے پر کھڑے ٹھہرے ہوئے تھے یعنی ان کا پڑاؤ ریت کے ایک تودے پر تھا جس پر ان کے اور ان کے چوپاؤں کے پیر دھنس رہے تھے اور مسلمانوں سے قبل مشرقین نے بدر عظما کے پانی پر قبضہ کر لیا تھا چونکہ مسلمانوں کے پاس پانی موجود نہیں تھا اس لیے اس وقت ان کی یہ حالت تھی کہ ان میں سے کوئی بے وضو تھا اور کسی کو غسل جنابت کی حاجت تھی علاوہ عظیم وہ پیاسے بھی تھے بس شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ پیدا کیا کہ تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ تم حق پر ہو اور تم میں اللہ کے رسول بھی موجود ہیں اس کے باوجود مشرکوں نے پانی پر قبضہ کر لیا ہے اور تم بغیر وضو اور غسل کے نماز پڑھ رہے ہو پس کس طرح تم ان مشرقوں پر غالب بانے کی امید کر سکتے ہو مسلمانوں کے دلوں میں جب شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا تو اللہ تعالی نے نزول باراں فرمایا ہر ایسی دھار بارش ہوئی کہ تمام وادی پر پانی بہنے لگا اس دم مسلمانوں نے نہ صرف پانی پیا وضو اور غسل کیا بلکہ انہوں نے اپنے مویشیوں کو بھی پانی پلایا اور پانی کے تمام برتن بھی بھر لیے ریتیلی زمین بارش سے سخت ہو گئی اور اس پر قدم دھنسنے کے بجائے جمنے لگے چنانچہ آیت مذکورہ کے بعد اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بہل اقدامی رب کا مکم اس ارشاد کے مطابق اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے ان کی امداد فرمائی یہاں تک کہ ان کو مشرقین پر غلبہ حاصل ہو گیا قرآن کریم کی ہر آیت کے لیے دو معنی ہیں ایک ظاہری اور ایک باطنی اور ہر معنی کے ایک ابتدا اور اس کی ایک انتہا ہے جس طرح اللہ تعالی اونگ یعنی نواس کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے رحمت اور سکون کا سبب بنا دیا تھا اور یہ اسی واقعہ جنگ بدر میں ان کے لیے مخصوص ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام نیند کو تمام مومنوں کے بنا برییں اونگ مریدوں کے لیے ایک سولے حصہ ہے جو فوری طور پر ان کو میسر آ جاتا ہے اس نیند یا اونگ کی بدولت ان کے دلوں کو کشاکش نفسانی سے امن و سکون میسر آتا ہے اس لیے کہ نیند سے نفس کو آرام حاصل ہوتا ہے تکان اور کلال اس سے دور ہو جاتا ہے کیونکہ اگر نفس کو تکان محسوس ہونے لگے تو اس کا اثر قلب پر پڑتا ہے اور وہ مقدر ہو جاتا ہے اس لیے بشرط علم و اعتدال سونے سے قلب کو بھی آرام ملتا ہے بس جب نفس کو سکون پہنچتا ہے تو مریدوں کے قلب اور نفس میں ایک گونا مطابقت اور موافقت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ موافقت مریدوں اور سالقوں کے لیے تمانیت کا موجب ہے کتنی دیر سونا چاہیے اس لیے ارباب سلوک و طریقت نے کہا ہے کہ دن رات کے ایک تہائی حصے کو سونے میں گزارنا چاہیے تاکہ جسم استراب اور بے چینی سے محفوظ رہے یعنی ان ایک تہائی یعنی آٹھ گھنٹوں میں جو سونے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں مرید کو دو گھنٹے دن کے وقت میں مخصوص کرنا چاہیے یعنی دو گھنٹے دن میں سوئے اور چھ گھنٹے رات میں دن اور رات کے ان گھنٹوں میں موسم گرما اور موسم سرما میں رات کے طویل اور مختصر ہونے کے اعتبار سے کمی اور بیشی بھی کی جا سکتی ہے اگر مرید میں حسن نیت اور صدق طلب موجود ہے تو اس مقدر یعنی ایک تہائی کو کم بھی کیا، اس مقدار یعنی ایک تہائی کو کم بھی کیا جا سکتا ہے اگر بتدریج اس کمی کی عادت ڈالی جائے تو اس سے کسی نقصان کا احتمال نہیں ہے اس صورت میں وہ بیداری کی گرانی یعنی گران باری اور نیند کی کمی کو وہ اپنی روحانیت اور محبت کے باعث برداشت کر سکتا ہے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیند کی تباہ و خاصیت سرد و مرطوب ہے اس لیے یہ جسم و دماغ کے لیے مفید ہے اور حرارت اور خشکی کو دفع کر کے مزاج مزاج کو سکون بخشتی ہے پس اگر ایک تہائی یعنی آٹھ گھنٹے میں بھی کمی کر دی جائے گی تو اس سے دماغ کو نقصان پہنچے گا اور جسمانی اضطراب اس کا نتیجہ ہوگی ہاں اگر روحانی اور قلبی محبت اس کے قائم مقام بن جائیں تو پھر نقصان پہنچنے کا احتمال نہیں رہے گا اس لیے کہ روح اور محبت کا مزاج سرد و مرطوب ہے جو نیت کا مزاج ہے بس با اعتبار مزاج یہ اس کا بدل ہو سکتے ہیں بس اس روحانیت سے رات کی طولانی مدت گھٹ سکتی ہے جیسا کہ مشہور ہے کہ روحانیت کی بدولت رات کی طولانی گھڑیاں گھٹ کر رہ جاتی ہیں ایک مقولہ ہے کہ وصل کا ایک سال آنکھ جھپکنے کا لمحہ ہے اور ہجر و جدائی کا ایک پل ایک سال کے برابر ہے ہے پس صاحبان دل کے لیے طویل راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں شیخ علی بن بکار رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ چالیس سال سے میری یہ حالت ہے کہ مجھے طلوع فجر سے ایزا پہنچتی ہے اور مجھے مغموم بناتی ہے یعنی بیداری سحر سے میں غمگین ہوتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ رات اسی طرح باقی رہے اور میں شب بیدار ہوں کسی بزرگ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ رات کے وقت آپ کی کیا حالت ہوتی ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ رات جب میری طرف اپنا رخ کرتی ہے تو میں اس کو اچھی طرح دیکھ بھی نہیں پاتا کہ وہ مجھ سے پلٹ جاتی ہے یعنی آن کی آن میں صبح ہو جاتی ہے شب زندہ داروں کی لذت شیخ ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ شب زندہ دار ہیں وہ اپنی رات میں اس سے کہیں زیادہ لذت پاتے ہیں جو لہو و لعب میں مشغول رہنے والے اس لہو اور لعب میں مشغول رہ کر لذت پاتے ہیں کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ دنیا میں کوئی چیز بھی جنتیوں کی نعمتوں کی مثل و مانند نہیں ہے البتہ وہ حلاوت نعیم جنت کے مشابہ مشابہ ہے جو رات کے وقت نیاز مندانہ عبادت کرنے والے اپنی عبادات اور مناجات سے حاصل کرتے ہیں یعنی ذکر شب کی حلاوت نعیم جنت کا کے مشابہ ہے یہ حلاوت ایک ایسا ثواب عاجل ہے جو ان شب زندہ داروں کو فو حاصل ہو جاتا ہے ایک اور عارف بلّ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ صبح کے وقت شب زندہ دار حضرات کے دلوں کو دیکھتا ہے تو وہ ان کو اپنے نور سے بھر دیتا ہے جس کے فوائد سے مستفیض ہو کر ان کے دل نورانی بن جاتے ہیں اور ان کے قلوب سے یہ فوائد منتشر ہو کر غافلوں تک پہنچتے ہیں اور وہ ہدایت یاب ہوتے ہیں اللہ کے محب اور ان کی نشانیاں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی پیغمبر نبی علیہ السلاۃ وسلام پر وہی نازل فرمائی میرے کچھ بندے مجھ سے محبت کرتے ہیں میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں وہ میرے مشتاق ہیں میں بھی ان کا مشتاق ہوں وہ میرا ذکر کرتے ہیں میں بھی ان کا ذکر کرتا ہوں وہ میرا مشاہدہ کرتے ہیں اور میں ان کو دیکھتا ہوں بس اگر تم ان کے طریقے پر چلو گے تو میں بھی تم سے محبت کروں گا اور اگر تم نے ان کے طریقے سے روک کی تو میں تم سے اعراض کروں گا ان پیغمبر نے کہا کہ الہی تیرے ان بندوں کی کیا علامتیں ہیں اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا دن کا وقت دن کے وقت وہ سایوں کا ایسا ہی خیال رکھتے ہیں جیسے ایک چوپان اپنے بھیڑ بکریوں کا خیال رکھتا ہے یعنی ان پر نظر رکھتا ہے اور ان کو سورج کے غروب ہونے کا ایسا ہی انتظار ہوتا ہے جس طرح سے پرندوں کو اپنے آشیانوں میں پہنچنے کے لیے اس کا انتظار ہوتا ہے جب رات اپنا پردہ ڈال دیتی ہے یعنی رات ہو جاتی ہے اور تاریکی سے ہم آغوش ہو جاتی ہے اور ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ خلوت گزین ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ میری عبادت کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں اپنے چہروں کو میرے لیے فرش راہ بناتے ہیں یعنی چہرے خاک پر رکھتے ہیں اور میرے کلام سے مناجات کرتے ہیں اور گڑ گڑا کر مجھ سے میرے انعام کے طالب ہوتے ہیں ان میں کوئی چلاتا ہے یعنی آہوزاری کرتا ہے کوئی روتا ہے اور کوئی آہیں بھرتا ہے اور کوئی فریاد کرتا ہے میرے لیے وہ جو تکلیفیں اٹھاتے وہ میری نظر کے سامنے ہیں اور میری محبت میں وہ جو کچھ فریاد کرتے ہیں وہ میں سنتا ہوں اس کے انعام میں ان پر پہلی میری عنایت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے نور کے کچھ جلووں سے ان کے دلوں کو منور کر دیتا ہوں اس وقت وہ میرے اسرار اس طرح بیان کرنے لگتے ہیں جس طرح میں ان, کے ان کو اسرار کی خبر دیتا ہوں میرا دوسرا انعام ان پر یہ ہوتا ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان کے اندر موجود ہے اگر ان کے پلوں, پلوں میں رکھ دیا جائے تو میں ان تمام چیزوں کو بطور اجر ان کے لیے کم سمجھتا ہوں تیسرا انعام یہ ہے کہ میں بذات خود ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں بذات خود جس کی طرف توجہ فرماتا ہوں تو میں اس کو کیا کچھ عطا کرتا ہوں تجلیاتِ خلوتِ شب وہ مرید صادق جو رات کی تنہائی میں اپنے رب کی مناجات میں مصروف ہوتا ہے تو اس, تو اس رات کے تمام انوار اور اس کی تجلیات اس کے دن کے حصوں پر چھا جاتی ہیں اور اس کا دن اس کی رات کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے اس کا دل انوار سے مملو اور معمور ہوتا ہے اس لیے دن کے وقت اس کی تمام حرکات و افعال اور اس کے تصرفات اس ممبئے انوار سے صادق ہوتے ہیں جو رات میں مجتمع ہوئے تھے تب اس کا قلب قبا حق میں محصور و مسرور ہو کر رہ جاتا ہے اور اس کی حرکات و سکنات کو تربیت دی جاتی ہے جیسا کہ منقول ہے کہ جو شخص رات کو عبادت میں بسر کرتا ہے یعنی نماز پڑھتا ہے اس کا چہرہ دن کے وقت روشن رہتا ہے اس قول کے دو معنی ہیں اول یہ کہ تاق چراغ کی وجہ سے روشن ہوتا ہے لہذا جب چراغ ایمان اور شمع یقین دل میں روشن ہوتی ہے تو رات کے وقت روغن اعمال کی بہتات سے چراغ کی روشنی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے جسم کا چراغ دن میں اس روشنی سے منور اور مستیز ہو جاتا ہے جیسا کہ شیخ صحل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ یقین آگ یعنی چراغ کی روشنی ہے اور افراد اس کا فطیلہ یعنی بتی ہے اور عمل اس کا تیل ہے جب یہ تینوں چیزیں موجود اور یکجا ہوں تو نور اور زیا پیدا ہوتی ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے ہم فی ہم من اثر سجود ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نور کو ایسے تاخش سے مشابہ فرمایا ہے جس میں چراغ روشن ہو بس ایمان و یقین کا نور اللہ تعالیٰ کے نور کے واسطے سے شیشہ قلب میں پہنچتا ہے اور روغن عمل سے اس کی روشنی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اس وقت شیشہ دل نجم اور درخشاں کی مانند بن جاتا ہے اور شیشہ دل کے انوار چراغ دان قلب پر تو مگن ہوتے ہیں اور آتش نور سے نار نور قلب میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور یہ نرمی قلب اور قلب میں سرعت کر جاتی ہے اور پھر وہ بھی دل کی نرمی سے اثر کو قبول کرنے کے باعث نرم پڑ جاتا ہے اس طرح جسم اور قالب دونوں یکساں نرم ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بھی دل کی نرمی سے اثر کو قبول کرنے کے باعث نرم پڑ جاتا ہے اس طرح جسم اور قالب دونوں یکساں نرم ہو جاتے ہیں جیسا کہ باری تعالی کا ارشاد ہے ثم تلین و جلود احم و قلوب الحم ذکر اللہ ان کی جلدیں اور ان کے قلوب ذکر الہی سے نرم ہو جاتے ہیں اس ارشاد باری میں قلوب کی نرمی کی طرح جلوت کی نرمی کا وصف بیان فرمایا گیا ہے یعنی دونوں کی نرمی مذکور ہے نور قلب زمان و مکان کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے جب قالب نور سے معمور ہو جاتے ہیں اور ان سرور یعنی محبت ان میں سرایت کر جاتا ہے تو تمام زمان و مکان نور قلب میں سما جاتے ہیں اور یہ اسی کے ساتھ ساتھ تمام کلمات و آیات وہ سورہ بھی ہوتے ہیں یعنی وہ بھی نور قلب میں سما جاتے ہیں اور اسلام اس قلب خاکی کی سرزمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھتی ہے ایسی صورت میں قلب آسمان بن جاتا ہے اور قالب زمین تلاوت کلام اللہ کی لذت کا کیف مناجات کے موقع پر تمام وجود کائنات کو اس کی نگاہوں سے چھپا دیتا ہے اور کلام مجید اپنی ذات کے اعتبار سے تمام موجودات کا قائم مقام بن کر صفائے شہود کی مزاحمت بن جاتا ہے یعنی عالم شہود میں صرف کلام مجید تمام کائنات کا قائم مقام بن جاتا ہے اس وقت نہ نفس حدیث باقی رہتا ہے یعنی کلام غیر کا وجود باقی نہیں رہتا اور نہ پھر سماعت میں کسی وسوسے کی آہٹ اور آواز آتی ہے یعنی نہ وسوسہ باقی رہتا ہے اور نہ کلام نفس بلکہ ایسی حالت میں تلاوت قرآن اول سے آخر تک بغیر وسوسہ اور حدیث نفس کے اہتمام اہتمام پاتی ہے اور یہ اس کا سب سے عظیم فضل ہے یہاں تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ وجہ اول کی وضاحت و سراحت تھی مذکورہ بالا حدیث شریف یعنی منص اللہ بلیِ حسن وجہ بن نہر کی دوسری توجہ یہ ہے کہ اس عابد شب زندہ دار کے ان کاموں کی تمام جہتیں جن کی طرف وہ متوجہ ہے آسان اور عمدہ ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے تصرفات میں اس کو مدد پہنچتی ہے یعنی تمام امور میں امداد الہی شامل حال رہتی ہے اس طرح صدور و ورود میں یعنی اس کے اعمال و مق قاصد میں ایک خوبی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اقوال بھی درست رہتے ہیں یعنی مسلق صداد میں نظم ہو جاتے ہیں اس لیے دل کی استقامت کا مدار ہے دل کو استقامت پر اقوال کی استقامت حاصل ہے تو اقوال کو بھی استقامت حاصل ہوگی